چند مفید نکات ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے پہلی امتوں کے خدا پرست اور حق پرست لوگوں کا کردار بیان فرمایا ہے اور اس کردار کے سلے میں اللہ پاک کی طرف سے ہونے والے دنیاوی اور اخروی انعامات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے ان آیات میں ربی جون سے اللہ والے اور اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ مراد ہیں ابن عباس اور حسن بصری کی روایت ہے کہ ربی جون سے مراد علماء فقہ ہیں ان آیات کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ پہلی امتوں کے نیک اور اللہ والے لوگ اپنے انبیاء کے قتل ہو جانے کے باوجود لڑتے رہے اور انہوں نے کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھلائی اور وہ دبے نہیں لیکن تفسیر کشاف میں صفحہ چار سو چوبیس جلد ایک پر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے ما سمعنا بن قتل جین قطیل فی القطال کوئی نبی میدان قطال میں شہید نہیں ہوئے بہرحال مفسرین کا یہی خیال ہے کہ مقصود ان آیات میں یہ بتلانا ہے کہ تم لوگوں نے جب اپنے نبی کے قتل کی خبر سنی تو بھاگ نکلے لیکن بہت سے اللہ والے حق پرست اپنے انبیاء کے قتل ہو جانے کے باوجود میدان میں ڈٹے رہے